احمد رب الدین صلاح ولیند وصحب ہی اجمعین اسلام یہ قیامت کی کا سلسلہ پر میرے حصے میں قیامت کی بڑی نشانیوں کا آیا ہے تو میں نے آپ کے اور دچال کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہم مسائل لقات اور ان کے تعلق سے جو بھی قرآن آیات حادیث اور اہل علم کے مفاہیم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اللہ وجل ہمیں مزید دینی تعلیم حاصل کرنے سمجھنے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین تو آج کے اس درس میں یا اس, اس مجلس کے اس درس میں انشاءاللہ شاء اللہ و تعالیٰ قیامت کی بقیہ نشانیوں کا تذکرہ ہوگا لیکن چونکہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اب اتنی تفصیلات تو نہیں آ پائیں گی جیسے میں چاہتا تھا لیکن پھر بھی مالا یہ کلو لا یہ طرف جلو کے تحت یعنی جب ساری باتیں نہیں ہو سکتی تو اکثر باتیں اہم اہم باتیں تو سامنے لا سکتے ہیں اس کے بعد ان اللہ کچھ مراضے آپ کے سامنے اردو میں ہی سے بیان کریں گے اس کو آپ انشاءاللہ لے کر کے پڑھیں گے تو مزید کافی آپ کو معلومات ہوں گی اور کافی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ اللہ علم اور عمل میں ویزن اللہ بردر اسلام ابھی قیامت کی جو نشانی بڑی نشانی بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یاجوج ماجوج کے بارے میں اس سے پہلے جو میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بتاؤں گزشتہ جو درس کے تعلق سے کسی نے کہا تھا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ برمودات مسلث جو امریکہ کے امریکہ کے قریب ہے تو وہاں دجال چھپا ہوا ہے بعض لوگ کہتے ہیں تو حالانکہ یہ بات حدیث رسول صلی اللہ وسلم آپ نے جو سنی ہے جو فاتم انتقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ اس کا کلم اللہ ترجیح کر رہی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق کی طرف سے دجال نکلے گا اور بلکہ آپ نے علاقے کی تحدید کرتے ہوئے فرمایا کہ اسبہان کی طرف سے دجال کا ضہور ہوگا اور یہ جو علاقہ ہے برم الگ مسلس اور وہ کہاں ہے وہ مغرب میں امریکہ جہاں مغرب میں یہ علاقہ موجود ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو اس علاقہ اس کے بارے میں ابھی تک جو ہے سائنسدان یا جو بھی ہے اس کی تحقیق نہیں کر سکے اس میں عجیب مختلف مبصرین کے تبصرے ہیں کہ وہاں کچھ ایسی کشش ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں جانے کے بعد کنٹرول کھو دیتی ہیں ساری چیزیں ساری ٹیکنالوجی وہاں فیل ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ہوا میں بھی اسی کشش ہے کہ وہاں سے وہ چیزیں گر جاتی ہیں اور پھر وہ کنٹرول کھو دیتے ہیں اللہ عالم اس کی حقیقت کیا اللہ عالم لیکن یہ بات تو پکی ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے قول کے مطابق کہ وہ برمودات مسلس نہیں ہے دجال جہاں چھپا ہوا ہے یا جہاں ہے وہ کے مسلس میں نہیں ہے اور تیسری بات جو آخری میں جو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات آئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نبی علیہ السلام تو نے فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب عیسیٰ جب امیر کم میں سے ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو انہیں کے پیچھے اس امیر کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد ابن عبیب نے وہ رواج میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کس طرح سے وہ امامت کریں گے لوگوں کی امامت کیسے کریں گے حکومت کیسے کریں گے تو راوی کہتے ہیں ام و سنتی نبی کم وہ امامت کس چیز سے کریں گے کتاب اللہ سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے یہ حدیث کے اندر راوی کی وضاحت ہے جو اس میں ہمارے لیے کافی بہت ہی معنی خیز ہے ہمارے لیے یعنی یہ جو, جو راوی کی جو تفصیر ہے اس میں کہتے ہیں کہ وہ امام كُم كُم. امام تم میں سے ہوگا کال ابن ابزیب قدریماں اما کمن کم ابن ابزیب کہتے ہیں جانتے ہو کس چیز سے تمہاری وہ امامت کریں گے تو تخبر نہیں میں نے کہا کہ خبر دو بتاؤ انہوں نے کہا کم بھی کتاب و سنتی نبی تو وہ تمہاری امامت کیسے کریں گے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے ذریعے میں تمہاری امامت کریں گے تو یہ جو امام علیہ السلام بھی جو نازل ہوں گے تو وہ بھی کتاب و کی تعلیمات کو نافذ کریں گے کتاب و سنتی کی تعلیمات کو نافذ کریں گے عیسائیت نہیں پھیلائیں گے اور نہ ہی وہ پھیلائیں گے بلکہ انہوں نے وہ امتی بن کر کے آئیں گے جیسے کہ حافظ حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طریقے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تجرب الصحابہ میں اور ابن الصلاح نے اپنے مقدمے میں امام جب صحابہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اور صحابہ کی جو لسٹ اور فہرست بنائی تو امام ذہابی نے کہا کہ یہ صحابی ہیں یہ نبی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں نبی بھی ہیں صحابی بھی ہیں بلکہ بعض نے کہا کہ یہ آخر و صحابہ محتا نہیں سب سے آخر صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والے کون ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہے تو میرے کہ جو ہے کچھ باتیں تھیں جو اس تعلق سے بتانی تھی گزشتہ متعلق آئیے ہم تیسری نشانی اور ترتیب کے تعلق سے نے بتا دیا ہے کہ ترتیب کے تعلق سے علماء کے اشتہادات ہیں اور کوئی خاص ترتیب ان دس نشانیوں کی قرآن و حدیث سے واضح طور پر نہیں البتہ کچھ ترتیبیں ہیں جس کے جس کا جس کے بارے میں واضح ہے جسے درجار کا ظاہر ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا ترتیب سے اس کے بعد یاجو ماجوج کا ظاہر ہونا اور سب سے آخری جو نشانی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے اور سب سے آخری نشانی ہوگی وہ یمن سے آپ کا نکلنا تو آئیے ہم جو تیسری نشانی ہے یاجوج ماجوج کا ظہور اس کے تعلق سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ کتاب و سنت میں اس تعلق سے کیا کیا تعلیمات ہیں سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے یاج ماجوج کا ظہور اس کا تذکرہ پرانے مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے مجید میں اللہ تعالیٰ قرآن یعجوج ومن کل کہ جب یاجوج ماجوج کے لیے کھول دیا جائے گا یعنی دیوار کھول دی جائے گی تو وہ ہر بلندی سے کود پڑیں گے دوڑ پڑیں گے یاجوج ماجود یہ جو ہے قرآن سے اس کی دلیل ہے اچھا حدیث حدیث حضیفہ بن عسید رضی الانو جو کہ ہم نے میں بیان کیا اور یہ یوں سمجھیے کہ تمام دس نشانیوں کے لیے دلیل ہے تمام دس نشانیوں کے لیے حدیث حدیف حذیفہ بن عزیز رضی لانو کی یہ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں یہ جو یاجوج ماجوج ہے اس کا لفظی یا لغوی معنی کیا ہے لغوی مانا کیا ہے یہ کس چیز سے مشکل ہیں اور ان کی اصل کیا ہے ان کی اصل کیا ہے کیا یہ انسانوں میں سے ہیں کیا یہ جنوں میں سے ہیں ان کا تعلق کس چیز سے ہے تو میرے عزیز یاجو ماجود یہ عجمی لفظ ہیں علماء نے بیان کیا کہ بعض علماء نے کہا کہ یہ عجیج النار عجیز النار سے مشتق ہے مطلب یہ کہ آگ کا بھڑکنا آپ کا شعلے دار ہونا آگ کا بھڑکنا اس سے مشتق ہے یاجوج ماجود اچھا بعض علماء نے کہا کہ یہ اجاج سے مشتق ہے اجاج کا مطلب یہ ہے کہ جو نمکین پانی ہوتا ہے شدید سخت نمکین پانی ہے اس سے یہ مشتق ہے اور بعض لوگوں نے بعض علما نے یہ کہا کہ ماجا یموجو سے ہے جس کا معنی جو ہے دگمگ ہونا اور استراوی کیفیت کا پیدا ہونا اس سے یہ مشتق ہے تو بہریک ہے مختلف علماء نے اس کی مختلف جو ہے اس کی تعبیرات یا اس کے معنی بیان کیے ہیں لیکن ہمیں یہ بتانا ہے کہ یاجوج ماجوج کی اصل کیا ہے وہ کہاں سے مطلب یہ کہ ان کی ان کی جڑ کیا ہے کیا وہ ان کی جنس کیا ہے کیا وہ بنی آدم سے ان کا تعلق ہے یا کہ ان کا کسی اور مخلوق سے تعلق ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج یہ دو قبیلوں کے نام ہیں یہ دو قبیلوں کے نام ہیں اور بہت بڑی دو امتیں ہیں اور ضرورت ضروریت آدم سے ان کا تعلق ہے آدم علیہ السلام کی ضروریت سے ان کی نسل سے ان کا تعلق ہے اور حافظ ابن حجر کی ترجیح کے مطابق اور دوسرے علماء کی ترجیح کے مطابق یہ ہے کہ وہ یافت ابن نوح کی اولاد میں سے یافر ابن نو کی اولاد میں سے دلیل کیا ہے کہ وہ آدم کی اولاد میں سے ہیں تو اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت پیش کی جاتی ہے جو سیدنا ابو سید قدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم اے آدم بیساد وہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں اے اللہ اور تیرے لیے نیک بختی ہے اور سارے بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں تو پھر وہ فرمائے اللہ تعالی کہ جہنم کے گروہ کو نکالو جہنم میں بھیجے, والے بھیجے جانے والے لوگوں کو نکالو اخریج باسنار اخرج باسنار جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری سارا خیر ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں نیک بختی ہے سب کچھ اس, اس کے لیے ہے تو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اخرد النار جہنم کے گروہ کو نکالو جہنم کی جماعت کو نکالو تو وہ فرمائیں گے النار کیا مطلب ہے جہنم کے گروہ کا کیا مطلب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مینکل الفن کس و تس ہر ہزار سے نو سو ننانوے لوگوں کو نکالو اور اس وقت جو ہے بچہ جوان ہو جائے گا چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی اور دیکھیں گے کہ لوگ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں نشے میں ہیں حالت نشہ میں حالانکہ وہ حقیقت میں حالت نشہ میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب اتنا سخت ہوگا تو پھر لوگ کہیں گے کہ نو سو ہزار میں نو سو ننانوے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے جہنم میں ج... جائیں گے تو پھر وہ ایک کون ہوگا جو نجات پانے والے ہوگا نجات پانے والا ہوگا تو نبی علیہ السلام, علیہ السلام نے فرمایا اب شروع کا من کم بجلن کہ تم میں سے ایک آدمی اور ماجوج میں سے کتنے ہوں گے <سؤال> <سؤال> <سؤال> نو سو ننانوے <دو سؤال> ایک اور روایت میں آتا ہے جب تفصیل میں ہمیں بیان کی گئی کہ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم جنت کا ایک چوتھائی حصہ ہوگا تم سلوسل حصہ جنت کا تم لوگ ہوگے تو ہم نے تکبیر کہا اللہ اکبر کہا نہیں سب سے پہلے جنت چوتھائی حصہ جنت کے چوتھائی حصے کے لوگ تم لوگ ہوگے امت محمد یا ہم نے تقبیر کہی پھر آپ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جنت کے ایک تہائی حصہ تم لوگوں کی تعداد ہوگی تو ہم نے خوشی سے تقبیر کہا اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جنت کے کا آدھا حصہ تم امت محمدیہ کے لوگ ہو گئے جنت کا کتنا حصہ آدھا, آدھا حصہ جنت میں داخل ہونے والوں کا آدھا حصہ امت محمدیہ کے لوگوں کا ہوگا تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے امت محمدیہ کی بہت بڑی فضیلت ہے تو میں نے کہا کہ علماء نے استطلاح کیا کہ یاجوج ماجوج کی جو اصل ہے وہ کس سے ہے وہ بنی آدم ہی سے تعلق رکھتی ہے اب یہ جو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جو اصل ہے وہ آدم علیہ السلام کو احتلام ہوا تو پھر وہ احتلام جا کے مٹی میں مل گیا اور پھر وہ اس مٹی میں مل جانے کے بعد پھر کیا ہوا کہ یاجوج ماجود کی نسل وجود میں آئی یہ بعض لوگ کہتے ہیں یا کہ بعض اس طرح سے اسرائیلی روایتوں میں یہ چیز مشہور ہے تو گویا کہ وہ صرف آدم سے ہی پیدا کیے گئے ہیں ہوا سے نہیں ارے آدم اور ہوا سے نہیں تو پھر اس پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اپنی تفسیر میں رد کرتے ہوئے کہا کہ آزا قورم غریب الجدہ یہ بہت ہی نہایت ہی غریب قول ہے یہ بڑا انوکھا قول ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے نہ عقل سے نہ نقل سے نہ عقل اس کو برداشت کرتی ہے اور نہ ہی قرآن و حدیث سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے اور اس پر بھروسہ کرنا بھی جائز نہیں ہے یہ اہل کتاب کی طرف سے یہ باتیں مشہور کی گئی ہیں اور اس قسم کی باتیں یہ پر بھروسہ کرنا صحیح نہیں ہے اور حفظ میں حضر رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی تحقیق پیش کی ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ پیش کریں گے کہ یاجوج ماجوج کے صفات کیا ہیں یاجوج ماجوج کی صفات کیا ہیں ان کے وہ کس طرح کے ہیں تو ان کے صفات کے تعلق سے میرے عزیزو یہاں پر آپ جو کتاب ہے اس کتاب میں نکالے ان کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں سب سے پہلے پیج نمبر 398 398 <سؤال> جی اس میں میں صرف محل شاہد پر اتفاق کرتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے نویل اسلامت السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایسے تم لوگ برابر دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہو گے جنگ کرتے رہو گے یعنی دشمنوں سے مقابلہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور جب مقابلہ ختم ہوگا دشمنوں سے جنگ کب ختم ہوگی یاجوج ماجوج یاجو یعنی ماجوج کے آنے کے بعد با... جنگیں بند ہو جائیں گی یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد جنگیں بند ہو, ہو جائیں گی تو یہاں تک کہ یاجوج ماجوج جائیں گے آخری مقابلہ یاجوج ماجوج سے ہوگا اچھا تو ان کی شکل ان کی صفات بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اراز الجو ان کے چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے صغار الرون اور ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی شہب شیا اور ان کے جو ان کا جو رنگ ہے ان کا جو رنگ ہے یعنی سیاہ یعنی سرخ مائل ان کے سیاہ بال ہوں گے ان کے جو بالوں کا جو رنگ ہوگا کس طرح سے ہوں گے سیاہ بال ہوں گے لیکن مائل کس طرح ہوں گے سرخی مائل سرخ یعنی جی جی بالکل سرخی مائل ہوں گے ان کے بال اچھا پھر نبی نے پرما بالکل لکھا دبی سلون کے وہ ہر بلندی سے ہر گھاٹی سے نکل رہے ہوں گے کان نہ المتراپا گویا کہ ان کے چہرے کیسے ہوں گے چوڑے ہوں گے اور کیسے چپٹے ہوں گے اور ایسا نے ڈھال کی طرح ڈھال یعنی چہرے ان کے گول ہوں گے یعنی ڈھال کیسی ہوتی ہے جو گول ڈھال ہوتی ہے اور چپتے ہوئے ہوں گے اور گوت سے پور ہوں گے ان کے چہرے گوشت سے پر ہوں گے تو یہ نبی علیہ السلاحت نے ان کے کے بارے میں نشانی کہ یہ یاجوج ماجوج صفات ہیں اب یہی پر اسی کتاب میں ایسی صفات بیان کی گئی ہیں جس کا صحیح عادت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے مثلا یہ کہ ان میں سے ایک قسم وہ ہو ہوگی جس کے جسم سنوبر کے درختوں کی طرح ہوں گے یہ بہت ہی بہت ہی بڑا درخت ہوتا ہے اچھا اس میں دوسری ایک ایسی قسم ہوگی جو چار ہاتھ بھائی چار ہاتھ ہوگی میں نے اس کی جو لمبائی چوڑائی بیان کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی یہ ایسی قسم ہوگی جو اپنے کانوں کو اوڑے ہوں گے اور بچھائیں گے بھی کانوں سے اتنے کان لمبے ہوں گے کہ اس سے وہ اپنا بچھونا بھی بنا لیں گے اور اس سے اوڑھ بھی لیں گے اپنے سر پر تو ان کے متعلق یہ جو باتیں ہیں یہ سب جو ہے صحیح نہیں ہیں یہ سب صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح روایتوں سے جو بات ملتی یہ جو ہم نے پہچان بتلائی اور اسی طریقے سے نواز رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی کچھ اس طرح سے بات آئی ہے کہ ان کے سفاق کے بارے میں کہ وہ بہت توانا بہت ہی قوت والے ہوں گے بہت طاقتور ہوں گے وہ طاقتور قوم ہوگی اور کسی کو ان سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی کسی کو ان سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی تو یہ جو ہے نبی علیہ السلام نے ان کے تعلق سے فرمایا ہے تو بہت یہ ان کے صفات ہیں جو حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں میرے عزیز دوست میں ایک بات بتاؤں کہ یہ یاجوج ماجوج ہوں گے کون ہے اس یاجوج ماجوج کے تعلق سے یہ ان کی جو نسل ہے یہ کس فرقے سے یا کون ہوں گے ان کا دین کیا ہے تو اس تعلق سے علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ کفار ہوں گے یاجوج ماجوج کون ہوں گے ہوں گے کافر ہوں گے اور دلیل کون سی ہے دلیل وہی حدیث سے جس سے ہم نے ابھی ابھی پڑھ کر کے سنایا اسی سے استعلال کیا علما نے کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے تو اس کا مطلب اور سب سے زیادہ جہنمی کون ہوں گے یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی اور یہ کافر قوم ہے جنہوں نے اللہ اللہ کا انکار کیا جائے اور تمام حدیثوں کے جو سیاق و سباق ہیں وہ تمام یہی دلال اس بات پر دلال کرتے ہیں کہ یہ کافر, یہ کافر قوم ہے یہ کافر قوم ہے اگر یہ کافر قوم نہ ہوتی اللہ تبارک تعالیٰ کبھی ان کے جہنم کا فیصلہ پوروں کے جہنم کا فیصلہ نہ کرتا اور یہ جو ہے یاجوج ماجود سے متعلق ہے اب آئیے ہم ان کی سیرت کے تعلق سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی اور یہ کہاں ہے اور جو فرنا ظو کرنین نے ان کو روکا ہے وہ کہاں روکا ہے وہ تمام چیزیں اس کے تعلق سے علماء اسلام نے وضاحت کے ساتھ اس موقف کو بیان فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج کے تعلق سے اور ان کی سیرت اور قرآن نے سب سے واضح طور پر اس سلسلے میں بیان کیا ہے اس لیے قرآن کی ایک آیت ہے کہ یاجوج ماجوج کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں شاخ فرماتا ہے تم اتبا صحباب یہ کس کے تعلق سے ہے یہ ظلوف پرنائن کے تعلق سے یہ کوئی نبی بھی نہیں تھے جیسے لوگ لوگوں میں مشہور ہے کہ ظلو پرنائن ایک نبی ایک صالح بادشاہ تھا نیک متفق صالح بادشاہ تھا ان کے نبی ہونے سے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے یہ بات میں ہونی چاہیے اور بادل پا کہتے ہیں کہ اس اور ایک بات یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ایک اور بادشاہ تھا اسکندر مقدونی ایک تھا وہ اس سے مراد نہیں ہے اس کے اندر اس کے درمیان اور کے درمیان کئی ہزار سال تقریباً دو ہزار سال کا فاصلہ ہے اس لیے دونوں ایک نہیں ہو سکتے اور وہ کافر تھا اس مقدونی جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا میں مختصر طور پر یہ آیت پڑھ کر کے بات کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا تحب کہ, اندر سببا کہ وہ ایک اس کے کئی سفر تھے یہ جو بادشاہ تھا اس نے کئی سفر کیے مغرب کی طرف سفر کیے اور مشرق کی طرف سفر کیے اس نے مشرق اور مغرب کی طرف اس کے کئی رہلات تھے کئی اس کے سفر تھے تو ان میں سے اس کا سفر کس طرح مشرق کی طرف یادوج ماجوز کی طرف ہوا جہاں یادوج ماجوز کی قوم بسی ہوئی تھی تو پھر وہ پیچھے لگ گیا ایک راہ کے اذا من قوم قولا جب وہ دونوں دیواروں کے درمیان پہنچا دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے وہاں پر ایک ایسی قوم پائی جو ان کی زبان نہیں سمجھ پاتی تھی یعنی کوئی قوم جو قریب تھا کہ کوئی بات نہ سمجھے ایسی ایسی قوم کے پاس پہنچے اچھا وہ کہنے لگے, کہنے لگے ان یعجوج مفسدون یقیناً یعجوج ماجوج یہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں کیا کرنے والے ہیں فساد مچانے والے ہیں تو یہاں پر مقصد کہا یاجوج ماجوج کو تو کیا یہ کیا یہ غیبت ہوگی بتائیے کیا غیبت ہوگی نہیں ہوگی علماء نے کچھ ایسی جگہوں کا ذکر کیا ہے کہ ان موقعوں پر آپ کو کسی کی جو برائی ہے وہ کر سکتے ہیں یا کہ جو حقیقت ہے وہ بیان کر سکتے ہیں ان جگہوں میں سے نبی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیبت اسی خاص غرض کے تحت شرعی کے تحت کی جا سکتی ہے اور اس کے چھ ازباب ہیں اس کے کتنے ازباب ہیں چھ جگہوں پر غیبت کی جا سکتی ہے نمبر ایک شکایت کے وقت مطلب یہ کہ کسی نے آپ پر ظلم کیا اس ظلم کی آپ شکایت کر رہے ہیں بادشاہ کے پاس حاقم کے پاس قاضی کے پاس تو یہ آپ اس طرح سے اپنے ظلم کی شکایت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی دلیل جو ہے طلباء نے دی کہ جیسے ہند جو ابو سفیان کی اہلیہ تھی بیوی جی وہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ ابو سفیان یہ بڑے بخیل شخص ہیں مجھ پر مجھ پر نقہ مجھے نفقہ نہیں دیتے ہیں صحیح تھے بحالت کرتے ہیں نقا دینے میں اچھا دوسرا جو ریوت کا جو جائز طریقہ ہے وہ یہ ہے کسی منکر چیز کو بدلنے کے لیے آپ کسی کہیں برائی ہو رہی ہے اور اس برائی کو آپ مٹانا چاہتے ہیں تو مٹانے کے लिए جن کے ہاتھ میں پاور ہے جو مٹا سکتے ہیں وہاں پر آپ جا کر کے ان کی شکایت کر سکتے ہیں اور تیسرا جو طریقہ ہے جو, جی جو غیبت کا جائز طریقہ وہ ہے استفتا سوال میں یعنی جب سوال ہوگا جب آپ سوال کریں گے کہ یہ مسائل اپنے ہوتے ہیں کہ میرے اندر یہ خرابی ہے یہ برائی ہے اس کا اس کا مس کا حل کیسے ہے کیسے کتاب و سنت میں یا کس کو کس طرح سے اس کا ازالہ کیا جائے یا اس طرح سے استفقا میں سوال پوچھتے وقت عالم سے مفتی سے تو وہ اپنی بات کو واضح کر سکتے ہیں اس میں کوئی غیبت نہیں ہوگی یا کوئی ایسی برائی نہیں ہوگی اچھا ایک اور جگہ جو چوتھی جگہ ہے یا چوتھی چیز ہے جہاں علماء نے جائز قرار دیا نیبت کو کہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی کے شر سے ڈرانا ہو کہ یہ شر ہے یہ برائی ہے اس سے بچو تو آپ اس کی غیبت کر سکتے ہیں جیسے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ اسلام نے فرمایا پس کہ جب وہ شادی کے بارے میں مشورہ کیا گیا تو لا یہ معاویہ یہ جو ہے یہ غریب ہیں ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے اور ابو جہم کے بارے میں ان کا بھی رشتہ آیا تھا تاکہ اور قیس رضی اللہ تو اور ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ فلاح یزاطی یہ اپنے گردن سے لاٹی کو نہیں رکھتے ہیں تو یہ یعنی زیادہ عورتوں کو مارنے والے ہیں حد سے زیادہ عورتوں کو مارنے والے ہیں اس طریقے سے نبی علیہ اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بیان کر دی کیونکہ مشورہ تھا شادی کے بارے میں مشورہ تھا اور جو ہے ایسے موقع پر آپ یہ کر سکتے ہیں اور یہ کوئی مسئلہ نہیں اسی طریقے سے پانچواں پانچویں جگہ جہاں حقیقت جائز ہے کہ کوئی آدمی کھل کر کے گناہ کرتا ہے کھل کر کے بدا پھیلا رہا ہے کھل کر کے شرک پھیلا رہا ہے یا کہیں آپ کتابوں میں شرک و بدا پھیلا پھیلی ہوئی چیزیں اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہی ہیں وہ چیزیں تو اس سے ڈرنا اور اس کو سمجھانا اور اس کو بتانا یہ کوئی غیبت کی چیز نہیں ہے جیسے کہ آج بھی جیسے مودی جی صاحب کا جو موقف ہے اس کو ہم نے بیان کیا تھا جواب فی وجی سننا کتاب لا کر کے کہ یہ مودی صاحب کا موقف ہے تو یہ غیبت کی بات نہیں ہے یہ غیبت والی بات نہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اسی طریقے سے تعریف میں اگر کوئی آدمی کوئی پیشے سے معروف ہو گیا ہے تعریف میں اگر وہ پیشے کی طرف نسبت کر کے یا کوئی خاص کوئی نسبت ہے جس سے وہ معروف ہے تو وہ اس کی تعریف کے طور پر پہچان کے طور پر کوئی چیز ہاں اگر اس کی طرف نسبت ہے تو یہ کوئی برائی میں یہ چیز داخل نہیں ہوتی ہے تو بہر خیش میرے رضی یہ اس تعلق سے باتیں ہیں کہ اللہ تبار تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مفسد ہیں زمین میں یہ کون لوگ ہیں مفسد ہیں کون یاجوج معجوج اس کے بعد لوگوں نے کہا ذوقر سے شکایت کی کہ یہ لوگ مفسد ہیں فضاد مچاتے ہیں پورا کھانا پینا چٹ کر جاتے ہیں اور اس طریقے سے یہ سب فضاد مچا رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا اس کے بعد یہ کہا کہ کالا ماں اس کے بعد انہوں نے کہا کا کیا ہم تمہارے لیے ایک محصول جمع کر دیں کچھ پیسہ جمع کر دیتے ہیں تاکہ تم ہمارے درمیان اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان کیا کر دیں ایک دیوار کھڑی کر دیں ہم دیوار کھڑی کر دیں تاکہ ہم کو آ کے وہ پریشان نہ کریں تاکہ وہ ہمارے بیچ میں آ کر کے فضا نہ بچائیں تو بادشاہ نے کہا پالاما مکنی فی ربی خیرون بکوا انہوں نے انکار کر دیا مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے پیسوں کی مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے جو قدرت دی ہے طاقت دی ہے وہ میرے لیے خیر ہے بہتر ہے بس یہ کرنا کہ آپ میری مدد کرنا اپنی قوت کے ذریعے اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنی مزدوری کے ذریعے سے اپنی محنت کے ذریعے سے اپنی قوت کے ذریعے سے میری مدد کرنا اجعل بہ ندما مجھے منظور ہے میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان یہ دیوار کھڑی کر دوں گا آتونی زبر الحدیب لاؤ کیا لاؤ لوہے کے ٹکڑے لے کر کے آؤ لوہے کی چادریں لے کر کے آؤ لوہے کی لوہے کی اینٹیں لے کر کے آؤ تاکہ میں دیوار بناؤں اس کے بعد آتونی زبر الحدیث اذا ساوا بیند فین جب دونوں پہاڑیوں کے بدے مقابل تک وہ لوہے کی چادروں کو انہوں نے بچھایا اور وہاں تک پہنچ گئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قال الفخو کہا کہ آگ جلاؤ کیا کرو آگ جلاؤ مکنی دے آگ جلاؤ اور اس کے بعد حتی اذا ہتائی نارا جب وہ جل کر کے وہ لوہا بالکل آگ بن گیا تو حد قال قطرہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پگلا ہوا تانبا لاؤ ہم اس پر بہائیں گے کس پر؟ کس پر؟ پر بہائیں گے ہاں اس لوہے کی دیوار جو عام ہو چکی ہے اس پر بہائیں گے پھر یہ جو یاجوج ماجوج ہے وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے کس کی طاقت نہیں رکھیں گے ہاں نہ دیوار چڑھنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ ہی دیوار میں سوراخ کرنے کی طاقت رکھیں گے یہ قرآن کا واضح طور پر کلام ہے اس سلسلے میں اور اتنی بات یہ ہے کہ وہ مشرقی کسی حصے میں موجود ہے بس اتنا اب یہ جو باتیں عام طور پر جو کہی جاتی ہیں عام طور پر یہ کہی جاتی ہے ضرور کر کا یہ جو صد ہے یہ کہاں پر ہے مختلف لوگوں نے مختلف اندازے لگائے اور مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہیں یا متعلق تو یہ ساری باتیں ایک رائے اشتہادات ہیں بس یعنی واضح نص سے کوئی بھی اس کی بندی نہیں کر سکتے کہ یہ کہاں اسی لیے بعض لوگوں نے یہاں تک یعنی مختلف یعنی یوں سمجھیے کہ مختلف باتیں شروع کر دی اس سلسلے میں یا مختلف جو عقلی گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے مختلف اس سلسلے میں الگ الگ باتیں کہیں شروع کر دیں کئی لوگ کہہ سکتے ہیں یہ کہہ سکتا ہے ایک سوال کر سکتا ہے کہ بھائی جب یہ بند باندھا جا رہا تھا یہ بند جو باندھا جا رہا تھا جو پہاڑوں کے درمیان تو اس وقت یازواج کہاں تھے پساد تھے یہ لوگ کہاں تھے کوئی سوال آ سکتا ہے ذہن میں تو ہاں تو اس کا جواب الحمد اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس وقت کم تعداد میں تھے پہلی بات اللہ بہتر جانتا کہاں تھے وہ ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح سے وہ کم تعداد میں تھے اس کے بعد اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ نے ان کو روک رکھا تھا ان کی نسل میں ان کی نزل میں روک رکھا تھا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ان کی نسل سے اتنے اتنا زیادہ اضافہ کیا اتنا زیادہ اضافہ کیا یہاں تک کہ بعد حجیت سے جو پتا چلتا ہے کہ ان کی ایک آدمی کی ایک ہی آدمی کی کتنی اولاد ہوگی ہزار سے زیادہ یعنی ہزار سے ہزار یا اس سے زیادہ تو اس طرح سے وہ بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اور بہت کثیر تعداد میں ہو گئے اور پھر ان کے نکلنے کا ایک جو مخصوص وقت ہے ان کا کوئی نکلنے کا آنے کا فساد مچانے کے لیے کوئی مخصوص وقت ہوگا یعنی مطلب مخصوص وقت میں آتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اس میں بہی نہیں ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ آتے ہوں اور یا کہ اپنا اپنا جو بھی ہے جب فساد کا موڈ جب ان کا بنتا ہے تو آ کر کے فساد مچا کے چلے جاتے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ, کہ اس وقت وہ نہیں دے تو کہا کہ ہمارے لیے ضرور کرنا سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی دیوار بنا دو ہم جو ہے جو ہے تاکہ ان لوگوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں تو یہ اس طرح سے نے جواب دیا ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو یاجوس ماجوس کہاں ہو سکتے ہیں یہ دیکھو کتنے پلینیں جا کر کے دنیا میں چپے چپے کا جو, جو چھان لگاتی ہیں پلینیں جاتی ہیں اور کتنے جنگی جو ہے یہ تیرات اور یہ, یہ تمام چیزیں جاتی ہیں اور سیٹلائٹ ہیں یہ ساری چیزیں اور ایسی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی اگر بعض لوگوں نے اس طرح سے یہ کیا تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ جب چاہے جس وقت چاہے لوگوں کی نظر سے نظر انداز کرنا چاہے تو نظر انداز کر سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں بلکہ کے وہ تم من علم اللہ تلم تمہیں جو علم دیا گیا بہت تھوڑا ہے اللہ جس وقت جس چیز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اس وقت ظاہر کرتا ہے یہ آجدگی کی دلیل ہے اتنا سب ہونے کے باوجود بھی تم چپا چپا مطلب چھان مارتے ہو ایسا دعویٰ کرتے ہو حالانکہ حقیقت میں نہیں ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں میں ہم نے بتایا کہ وہ چھان پین نہیں کر سکے لیکن یہ ان کی آزادگی کی واضح دلیل ہے اسی بات چیزیں ہیں میرے چیز ہم دیکھو چیزیں نظر نہیں آتی حالانکہ جن ہے مسئلہ ہمارا ایمان ہے جن کا کیا وہ نظر آتے ہیں ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ جن مختلف شکلیں بدلتے ہیں لیکن جو حقیقی جو ان کی شکل ضرورت میں کسی نے ان کو نہیں دیکھا اچھا لیکن کتاب و سلت میں اس کا ذکر ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے اسی طریقے سے فرشتے حالانکہ وہ زمین میں بھی ہیں بلکہ ہمارے دائیں بائیں وہ نام اعمال لکھ رہے ہیں لیکن کیا ہم نے ان کو دیکھا نہیں دیکھا ہمارا ایمان ہے ایسی یہ بھی چیز غیب سے تعلق ہے اگرچہ کہ ہمیں اس کے بارے میں اگر اس کے صدقے کے بارے میں پتہ نہیں ہے آ, تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کے تحت اس چیز کو چھپا کر کے رکھا ہے اس چیز کو چھپا کر کے رکھا ہے تو یہ بات چیزیں ہیں اور کچھ لوگوں نے یہ بھی جو ہے اعتراض کیا کہ مطلب کیا اتنی جو بڑی جماعت ہے اتنی بڑی جماعت ہے وہ کیسے کھاتے ہوں گے کیسے پیتے ہوں گے اور کیسے ہوں گے تو خیر یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ سب جو ہے یہ عقلی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جیسے انتظام کرنا ہے جس زندہ رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھے ہوئے اپنی قدرت کے تحت اور اب اپنے اس حساب سے ان کے لیے انتظام کیے ہوئے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ ان کے تعلق سے مختصر چند باتیں تھیں آئیے ہم جو اصل کتاب کی طرف لوٹتے ہیں سنت مطالعہ سے بھی اس کی دلیلیں ہمیں بہت سی ملتی ہیں یا کے کے موجودگی پر تو ان میں سے زینب بنجہش رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھبرا کر کے زینب رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے لا اللہ لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ عرب, عرب کے لیے بربادی ہے من اس جو قریب آ چکا ہے آج اس کے بعد آپ نے فرمایا کچھ مسلح آج کے دن یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنی چیز کیا کر دی گئی ہے کھول دی گئی ہے اس کے بعد آپ نے حلقہ بنایا شہادت کی انگلی مطلب یہ اس انگلی سے انگوٹھے سے اور اس کے بعد یہ جو انگلی ہے اس کی ملی ہوئی انگلی یہ حلقہ بنا اتنی چیز کیا کر دی گئی ہے اتنا سورا کھول دیا گیا ہے کیا ہم برباد ہو جائیں گے اس وقت, کیا ہم کیا ہم اس وقت برباد ہو جائیں گے جبکہ ہم میں سے نیک لوگ بھی ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا نام ادا کسر الخب کہ جب حباثت بڑھ جائے گی جب شر بڑھ جائے گا تو سارے لوگ برباد ہو جائیں گے پھر ان اس کے بعد جو ہے ان کی نیتوں کے حساب سے نقب نہیں ڈال سکتے سراخ نہیں ڈال سکتے اور یہاں پر ہے کہ اتنا جو ہے سوراخ کھول دیا گیا ہے کھول دیا گیا تو دونوں میں تصبیت البانی تھی اس میں کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں اس وقت جب دیوار بنائی گئی تھی اس وقت وہ سورا نہیں ڈال سکتے کہ اس, اس, آ آ اس زمانے کی بات ہے کہ جس میں انہوں نے وہ نہیں کر سکے لیکن آج لیکن جو اس حدیث کے کہ ان کے لیے اللہ تعالی نے اتنا سا سر کھول دیا ہے اس طرح سے اس کی تجویز دی ہے اور آئیے ہاں تو, پھر جیت... ہے نا تو ہیں میں وہ میں تو جو, جو, سے حد جو حدیث کے اندر جو آیا ہے کہ وہ ہر دن آ کر کے ہر دن آ کر کے اس کی خدائی کرتے ہیں اور اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں دیوار کو اور لیکن اس میں صبح سے شام تک کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے دیوار کو آدھی سمشالہ پڑھ کے سنائیں گے بھی اور تو لیکن وہ جب شام ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں تین چیزیں ہیں اس میں تین چیزیں ہیں رات بھر دن بھر کام نہیں کرتے ہو رات بھر دن بھر کام نہیں کرتے بلکہ کتنا کرتے ہیں صرف صبح سے شام تک اور شام کے بعد نہیں کرتے کام ایک چیز اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ان شاء نہیں کہتے انشاءاللہ نہیں کہتے اور یہ انشاءاللہ کب تک نہیں کہیں گے ہاں جب تک کہ قیامت کا قریبی وقت آ جائے اس وقت تک وہ انشاءاللہ نہیں کہیں گے اور چونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے اور اس وقت تک ان کو کہنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی کہنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی تو یہ جو چیزیں ہیں اور اس سے کہیں زیادہ وہ دیوار ہمارے س... ایک منٹ اس سے کہیں زیادہ دیوار وہ سخت ہو جائے گی ان کو مسلمان ہونے کے ان سکتے انشاءاللہ کہیں گے ہاں تو یہ جو انشاءاللہ کہنا یہ اللہ کی طرف سے ایک یہ ان کے لیے ایک ان کے ذہن میں ڈالنے والی بات ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اگر اللہ چاہے تو لیکن اس سے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی جیسے مطلب جیسے مجھے ذہن میں اس وقت دلیل آ رہی ہے جیسے مطلب یہ ہے کہ شیطان کی مثال یہ کہی گئی کہ وہ کہتا ہے کہ انسان سے کیا کرو کفر کرو کفر کرو جب انسان بندہ جب انسان کفر کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے امی بڑی اومن انی اللہ رب العالمین وہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ سے بھی ڈرتا ہوں کیا اس کا وہ خوف اس کے لیے بچا لے گا نہیں بچا سکتا اس کو تو یہ قیامت کی نشانی اللہ کو ظاہر کرنا ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ چیز ان کے ذہن میں ڈالے گا اسے تو وہ انشاءاللہ کہیں گے یعنی کوئی ان کے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی جہاں تک جانتا جی جی جی جی اور اگر ایسی کوئی بات ہو ہے تو پھر کوئی نہ کوئی جنت میں جاتا ان میں سے کوئی نہ کوئی یہ ہوتا تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ کوئی واضح تو پر بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کافر قوم ہی ہے کافر قوم ہے جو فساد مچاتی ہے جس کا اچھا ٹھیک آئیے کیا ہم یہ بتائیں وہ وقت کی نزاکت کا خیال کرتی ہوئے کہ یہ لوگ فساد کس طرح سے مچائیں گے نواز ابن نے رضی اللہ الم کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالی حضرت علیہ السلام کی طرف یہ وہی فرمائے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے جن کے ساتھ جنگ کرنے کا کسی کو کس جنگ کرنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے لہذا تم میرے بندوں کو دور پر محفوظ کرو وہ دور پر لے جاؤ اور اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا اور ان کی حالت ہوگی کہ وہ حال بلندی سے دوڑ پڑیں گے پھر ان کا گزر تبریہ کی ایک جھیل سے ہوگا ہاں یہ جھیل تبریہ کہاں ہے بھائی اردن اور شام کے علاقے کے بیچ میں ہے سوریہ ہے اردن اور سوریا کے درمیان میں ہے یہ جھیل اور یہ جھیل میں کئی مرتبہ پانی آیا ہے ختم بھی ہوا ہے اور یہ ہوا لیکن قیامت کے قریب جو ہے وہ پانی بالکل کیا ہو جائے گا ہاں جب دجال آنے, آنے لگے گا تو کیا ہوگا بھائی بالکل سوکھ جائے گا بالکل تو یہ جو آخری فرد گزر جائے گا تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا کبھی یہاں پانی ہو سکتا ہے اس طرح سے وہ خیال کرے گا اس طرح سے پانی پورا پی جائیں گے اچھا اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رخقہ جو ساتھی ہے محسور ہو جائیں گے اس وقت حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کے لیے انہ بالکل انہیں انہ کھانے پینے تک کا انتظام نہیں ہوگا اس وقت نہیں ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے حساب سے سو دینار سے بہتر ہو جائے گا صحابہ اکرام کے زمانے کی بات تمہارے حساب سے مطلب ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے جیسے سو دینار کسی کو مل جائے تو اس کو جیسے خوشی حاصل ہوتی ہے اس طرح سے سو دینا اس ایک وقت اس بیل کا سر کی اس کی اتنی اہمیت ہوگی بیر کے سر کی ادنی زیادہ اہمیت ہوگی اچھا آ, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے التجا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اوپر ایک کیڑا بھیج دے گا نغف کا ذکر آیا جس میں کہ وہ کیڑا جو بکری جانوروں کے ناک میں ہوتا ہے اور پھر وہ ان کو بربادی کا یا ان کے وفات کا سبب بن جاتا ہے تو کوئی یہ جو ایک بیماری ہوتی ہے جو جانوروں کو لگتی ہے تو وہ, وہ نغف اس طرح سے وہ کیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں بھیجے گا ان کی گردنوں میں کن کے یاجوج اور ماجوج اور ایک کیڑا بھیجے گا جو ان کی گردنوں پر اصل انداز ہوگا اس کی نتیجے میں یہ سب کے سب آنم پانم ختم ہو جائیں گے اور پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفاقات زمین میں ان کو اتارا جائے گا اس موقع پر انہیں زمین کا ایک بالشت حصہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو ان کی سڑاند اور بدبو سے بھرا ہوا نہ پوری ہر طرف ان کی لاشیں ہی لاشیں پڑی بھی ہوں گی اچھا لہذا اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ ہی اللہ سے التجا کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیج دے گا جو بختی اونٹ کے گردنوں کے یہ اونٹ کے کوہان جو ہوتے ہیں اس کی طرح وہ پرندے ہوں گے بڑے بڑے جو اونٹ ہوتے ہیں ان کے جو کوہان ہوتے ہیں اس کی طرح وہ پرندے ہوں گے اور وہ پرندے لے جا کر کے ان لاشوں کو کسی ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ الہام کرے گا کہ ان کو وہاں پھینکنا ہے تو ایسے گنام جگہ لے جا کر کے پھینک دیں گے مسلم نے روایت کیا ہے کہ یہاں آ, خیر اس میں جو آ, ادھر, ادھر بات میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہرحال یہ جو ہے ان کا یہ طریقہ ہے ان کے مچانے کا یہ طریقہ ہے اور جو ہے جہاں تک اس کی بات ہے کہ یہ لوگ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ لوگ پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے بھاگیں گے اور پھر اس کے بعد کیا کہیں گے فیئر فیئر ماحول آسمان کی طرف اپنا وہ کیا کریں گے نیزا ماریں گے فطر جہ مختب پھر وہ وہ جو نیزے ہیں وہ خون سے لتپت ہو کر کے واپس لوٹیں گے فیا فلون کہ غلط نام نا ہم تو زمین والوں پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے اور آسمان والوں پر بھی ہم قابض ہو گئے ہیں ہم آسمان والوں پر بھی قابض ہو گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں وہ کیڑا بھیج کر کے ان کو ختم کر دے گا اور پھر یا جب نکلیں گے اللہ تعالیٰ جب ان کو ہلاک کر دے گا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ کی جان ہے ان لَتَسْمُنْ وَتَبْتُرْ وَتَشْكُرُ شَكْرًا وَتَذْكُرُ شکرن مِنْ تسپرن <لُحُمِهِم> کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے ہاتھ میں جان ہے اس زد کی قسم کہ بے شک یہ زمین کے یہ جو چوپائے ہیں جو بچے کچھ ہوں گے اس وقت یہ خوب موٹے ہو جائیں گے اور چربی سے بھر جائیں گے اور ان کے گوشت کی وجہ سے سب مست ہو جائیں گے یہ جو ہے ان کی کیفیت ہوگی یہ یاجوج کے لاشوں کو کھائیں گے یہاں تک کہیں گے کہ ان کے جو بعض روایت یہ بھی آتا ہے کہ ان کے ڈھال ان کے نیزے ان کے ڈھال اور ان کے نیزے ان کے جو نیزے ہیں اور ان کے جو ڈھال ہیں اور اسی طریقے سے ان کے جو بھی اصلیا تلواریں ہیں ہاں جی تیر کمان نیزہ بھائی تیر کمان اور یہ تمام چیزوں کو لوگ جلائیں گے کتنے دنوں تک کتنے دنوں تک جلائیں گے کئی مہینوں تک جلائیں گے اس میں کئی مہینوں تک جلائیں گے اس سیریز کو جو ہے میں یہ جو ہے یاجود ماجود سے متعلق ہے یہ یاج ماجود سے متعلق ہے اور میرے دوست ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یاجود ماجود کی جو یہ جو فارم ہے اس کے جو سط کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا آئیے ایک صاحبی کتاب نے جو مزید اہم باتیں اس سلسلے میں بتائی ہیں اس کی طرف ہم کچھ باتیں بیان کریں گے یہاں پر ایک چیز کا ذکر کیا ہے انہوں صاحب کتاب نے کہ سید قطب نے یہ کہا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج قوم کیسی ہوگی کیا ہوگی ان کے بارے میں سے قطب نے زلال القرآن میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے وہ وہی تاتاری لوگ ہیں جنہوں نے آٹھویں صدی ہجری میں فساد مچایا تھا اور ان کا اتنا زیادہ فساد ہو گیا تھا زمین میں کہ تمام اسلامی ممالک پر قابض ہو گئے تھے لوگ تمام اسلامی ممالک پر قابض ہو گئے تھے تو پھر لوگوں نے یہ سمجھ لیا یہاں تک کہ قرطبی نے کہا کہ ان کے فضاد کو دیکھ کر کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کیا ہے کہ یہی یاجوج ماجوج کی قوم ہے حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے حالانکہ یہ بات صحیح حادث کی روشنی میں یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یاز محجود کی قوم مقیامت سے پہلے آنے والی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ یہ جو یاز محجود کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چائنیز لوگ ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاتار یہ جو ہے ترکی لوگ ہیں اور چائنیز لوگ ہیں مختلف لوگوں کے مختلف سلسلے میں یہ سب اشتہادات ہیں حقیقت سے حقیقت سے اس کا مطلب یہ کہ روایتوں کی روشنی میں اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ بعض اشتہادات ہیں ایک اور واقعہ یہاں پر واسخ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ جو دیوار کے بارے میں انہوں نے ن... کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ, اے... کہ و... اے... تاریخ میں رحمتہ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ واسخ اپنے زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے کچھ لوگوں کو بھیجے تھے تو اور وہ جماعت جو ہے مسلسل سفر کرتی رہی اور دو سال کے سفر کے بعد واپس آئی اور ایک جگہ وہ پہنچے تھے ترموز نامی مقام پر وہاں پر دیکھا کہ انہوں نے لو... لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی ایک دیوار دیکھی تھی ایک دیوار دیکھی تھی جس پر تالے پڑے ہوئے تھے اور وہ وہاں آ کر کے انہوں نے خبر دی لیکن اس کی کوئی سنت یا اس کو بیان نہیں کیا ایک اور روایت ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک لوہے کی بنی دیو ہوئی دیوار کو دیکھا تھا اور صحیح بخاری میں سیگے جزم کے ساتھ انہوں نے معلق روایت بیان کی ہے امام محال رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک صحابی نے جا کر کے وہ دیوار کو دیکھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی تھی پتر باری میں آ, امام ابن حجر نے موصول بھی اس روایت کو بیان کی ہے لیکن میں نے جو پڑھا ہے اس سلسلے میں جو تحقیق پڑھا ہے کہ جو موصول جو روایت ہے جو روایت ہے حقیقت میں وہ روایت ہے صحیح نہیں جو ضعیف اور موزوں ہیں جو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو تفصیلی طور پر بیان دی گئی علماء نے جو بیان کیا کہ وہ اس میں جو حقیقت یہ ہے کہ تحقیقی اس کی یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے صحیح نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے میں याजूज माजूद से मुतालिक जो कैफियतें या सिले इस, इस, में जो तफसीलात वो हमें मिलती है एक तो हमने बात बताया कि बाज लोग कहते हैं कि चीन की दीवार बाद लोग कहते हैं कि याजूज माजूज की जो जो दीवार है वो कौन सी दीवार है चीन की दीवार क्या ये सही है सही नहीं है क्यों इसलिए कि चीन की दीवार किससे बनी हुई है हाँ पत्थर मिट्टी ते बनी हुई है और इसकी जो दीवार है वो कितने बनी हुई है हाँ लोहे और तांबे से बनी हुई है अच्छा दूसरी बात यह है कि ये जो दीवार है दो पहाड़ों के दरमियान है कौन सी जाजूज माजूज की दीवार है और ये जो है किलोमीटर पहाड़ों پہاڑوں کے اوپر سے یہ دیوار نکلتی ہے اور کئی کلو میٹر پر یہاں پر دیکھیے شیخ محمد بن عبد عریفی حفیظ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ عظیم دیوار تاریخ, انسان تاریخ انسانی کی تاریخ انسانیت کی طویل ترین تعمیر کی نمونہ ہے اس کی لمبائی چھ ہزار چار سو کلو میٹر ہے اتنی 6400 اور اس پر چار قبل مسیح میں کام شروع ہوا اور سات عیسوی تک سترہ عیسوی تک جاری رہا اس کی دیوار چینیوں نے شمالی حملہ آوروں سے حفاظت کے لیے تعمیر کیا تھا یہ دیوار چین کی شمالی مچرقی چائل سے شروع ہو وسط چین تک جاتی ہے تو بہرحال اس کا جو بنیادی حصے کی لمبائی تین ہزار چار سو ساٹھ کلو ہے اور دیوار کی بلندی پانچ میٹر اور, موٹ, اور موٹائی بنیاد سے سات پوائنٹ میٹر یہ تمام چیزیں اس میں بیان کی ہیں. اور اور یہ بات یہ بھی بات ہے کہ یاجود ماجود کی دیوار کو توڑ نہیں سکے پورے طور پر ایک سوراخ ہے بس جہاں بس لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو اس دیوار کو اس دیوار کو کیا, ہو, کیا کرے گا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس کو اللہ تبار تعالیٰ, تعالیٰ توڑ ڈالے گا تو یہ جو ہے یاجود ماجود سے متعلق بعض چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بتانا مناسب سمجھا اب آئیے کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے زمین کا تین جگہوں پر ڈھسنا زمین کا تین جگہوں پر ڈھسنا خصوطات جس کو کہا جاتا ہے والد نے بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا چونکہ اس میں بس اتنی ہی باتیں ہیں وہ جتنی باتیں ہیں بس اتنی ہی ہمیں اس، اسی پر ایمان آنا اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے عقل کو دوڑا کر کے اس میں کھوج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے صرف جو حدیث حضیفرو ہے اسی میں بات ہے کیا ہے خس کن مشرق؟, مشرق میں زمین کا ڈھسنا وہ بالمغرب اور مغرب میں زمین کا ڈھسنا وہ قسپن کی جزیرتلاب اور جزیر عرب میں زمین کا ڈھسنا تو بعض علماء نے اس کی کچھ مطلب ہے کہ محمول کرنے کی کوشش کی مثلا جزیر عرب جو امام مہدی کے آنے پر جزیر عرب میں جو زمین ڈھسے گی مدینہ کے مقام بیلا پر تو وہ جو زمین ہے جو ڈھسے گی وہ ڈھسنا اسی میں شامل ہے ویسے تو بہت سے گناوں کی بنیاد پر زمین میں چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے زمین کا ڈھسنا زمین کا ڈھسنا چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے لیکن یہ جو بڑی نشانیوں میں سے ہے زمین کا ڈھسنا وہ بہت سی جیسے کہ حافظ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اونچے پیمانے پر زمین ڈھسے گی ڈھس جائے گی زمین پھٹے گی اونچے پیمانے پر واضح طور پر لوگوں کے سامنے وہ بات سامنے کے بالکل چیزیں واقع ہوں گی اچھا مشرق میں زمین ڈھسنے کے بارے میں با、علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جا, جیسے کہ میں نے خود پڑھا اقبال کے کیلانی حفیظ اللہ کی کتاب میں کہ جیسے ہو سکتا ہے یہ جاپان واپان کا حصہ ہوگا کہ جو مشرقی حصہ وہاں زمین دھسے گی اور مغرب میں یا امریکہ وغیرہ کا جو حصہ جس طرف کا حصہ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے اس کی تحدید بہرحال یہ مغربی حصے میں زمین اونچے پیمانے پر پٹے گی اور مشرقی حصے میں زمین اونچے پیمانے پر پٹے گی اور جزیر عرب میں بھی زمین اونچے پیمانے پر پھٹے گی تو یہ جو ہے خصوفات سلاقہ کے, کے متعلق ہے ابن حضرت اللہ علیہ فرماتے ہیں خصب سے متعلق مختلف مقامات پر خصب پایا جا چکا ہے زمین کا پھٹنا یہ نشانیاں پیش آ چکی ہیں مگر ایسا لگتا ہے خصوف صلافہ سے مراد خصوف کے مقابلے میں کچھ زیادہ مقدار ہے وہ یوں کہ یہ خصوفات ان خصوفات کے مقابلے میں مقام یا مقدار کے اعتبار سے بڑھے ہوئے ہوں گے یعنی بہت ہی اونچے پیمانے پر یہ جو ہے تین جگہ زمین دھسے گی تو یہ جو ہے اس کے تعلق سے ہو گیا کہ اسفاق سے سے متعلق تو کتنی نشانیاں ہوئیں دجال اور علیہ السلام یاجوج ماجوج اور ممبئی کی سر دس نشانوں میں نہیں ہے اچھا اور زمین کا تین جگہوں پر دھسنا اچھا چھ ہو گئی اچھا آئیے اب اس کے بعد کی جو نشانی ہے ترتیب کوئی یہ نہیں ہے ہم یہ رہے ایسا نہیں کہ ترتیب سے ایسا ہوگا ایسا نہیں جیسے ہم نے بتایا شروع کیا تین دجال عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یہ ترتیب حدیثوں سے ملتی ہے اور آفری آگ یمن سے نکلنے کے بارے میں اچھا دھوئیں کا نکلنا دھوئیں کے نکلنے کے تعلق سے قرآن میں ایک واضح طور پر ایک آیت ہے پر قطبان یقن آپ اس دن کا انتظار کیجیے جس دن کے آسمان کھلا ہوا دھواں لے کر کے آئے گا کھلا ہوا دھواں یکشن ناس جو سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا ہاد عذاب العلیم یہ دردناک عذاب ہوگا کہ دردناک عذاب ہوگا تو اس سے یہاں جو کھلا ہوا اس میں علماء نے بیان کیا کہ یہ کھلے ہوئے یہ جو عذاب ہے کھلا ہوا عذاب یہ کھلا ہوا دھواں ہے اور یہ دردناک عذاب ہے اس سے کیا مراد ہے اس دھوئیں سے کون سا دھواں مراد ہے اس دھویں سے پانچ دعا مراد ہے تو اس سلسلے میں علماء نے مختلف اقوال اس سلسلے میں بیان کیے ہیں کہ بعض علماء میں جس میں عبداللہ سلیم میں عبداللہ بن مسود رضی اللہ بھی آتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو قریش کے لوگوں پر نبی علیہ السلاق وسلام کی بدوا کی وجہ سے کہ یوسف اللہ ان پر اس طرح سے قد نازل فرما جس طرح سے تو نے یوزف علیہ السلام کی قوم پر کیا کیا تھا نازل کیا تھا سات سال تک تو اس طرح سے یہ جو قادثالی نازل ہوئی تھی کہ لوگ مردہ کھانے لگ گئے تھے مردہ کھانے لگ گئے تھے چمڑے کھانے لگ گئے تھے ایسی کیفیت آ گئی تھی تو کہا کہ اس سے مراد اس دھوئیں سے اور یہاں تک کہ لوگ دھوپ سے نڈال ہو کر کے آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں لگتا تھا کہ یہ دھواں نظر آ رہا ہے خیالی چیز تھی حقیقت میں نہیں تھی وہ خیالی چیز تھی ایسا لگتا تھا کہ آسمان میں دھواں تو عبداللہ علاجہ اللہ مسودہ نے کہا کہ یہی اس سے اس سے مراد اس دھوئیں سے مراد یہ دھواں مراد ہے ٹھیک ہے لیکن اس سلسلے میں اور یہاں تک کہ ایک آدمی پر انہوں نے بحث بھی کی ایک, ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کے متعلق پوچھا گتو کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن دھواں نمودار ہوگا جو منافقین کے کانوں اور آنکھوں کو اپنی گرست میں لے لے گا تب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ غصہ ہوئی اور کہا کہ جو آدمی جو جانتا ہے وہ بولے اور جو نہیں جانتا ہے تو اللہ عالم کہیں میں نہیں جانتا بس اس کے بعد انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میں تم کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ ہی میں تکلق کرنے والوں میں سے ہیں اس کے بعد اب حقیقت سنو وہ کہتے ہیں حقیقت سنو خریش نے اسلام میں داخل ہونے کے معاملے میں جب سستی دکھائی تھی تو اس وقت نبی علیہ السلام نے ان پر بدوا کی تھی اللہم أعني, علي أعني عليهم بأسبع ككسبع يوسف فأقضتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ورجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان أي الله معي ان انظر مدد فرما کہ خاص سالی کے ذریعے تھے جس طرح سے سال کی سالی یوسف علیہ السلام کی قوم پر نازل کی تھی تو انہیں خاص کی وہ قوم شکار ہو گئی اور یہاں تک کہ وہ اس میں ہلاک ہو گئے اور مردہ کھانا شروع کر دیا اور انہوں نے ہڈیاں کھانا شروع کر دیا اور آسمان اور زمین کے درمیان ایسا دیکھتے تھے جیسے دھواں ہے تو اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ہونے کا فرمایا کہ یہ اس سے مراد ہے اور بعض علماء بھی اس طرف گئے لیکن یہ آیت جو بیان ہوئی ہے وہ آیت اسمانی کی متحمل نہیں اس معنی کی متحمل اس لیے کہا گیا واضح طور پر دھواں پر تتیب اور انتظار کرنے کے لیے کہا گیا پر انتظار کرنے کے لیے کہا گیا اور وہ انتظار کرنا وہ کس میں ہے جیسے عبداللہ عبد اللہ نے سبا یہودی کا جب امتحان لیا تھا نبی علیہ السلام اسلام نے کہا تھا کہ آپ بتاؤ کہ میں نے اپنے دل میں کیا چھپایا <سلام> <سیاد سلام> <سیاد، سیاد، سیاد، سلام> ہاں <آہ؟ سلام> ہاں جی آہ، آہ، آہ، آہ، آہ، ابن سیاد نے جب امتحان لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت کیا کہا تھا نبی علیہ وسلم نے ابن سیاد سے بتاؤ کہ میں نے دل میں کیا چھپایا تو اس نے دخ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلطلام نے فرمایا کہ نہیں میں نے جو چھپایا ہوا تھا فر تقیب یوم سماؤ بھی دفان یہ اس کے اندر آیا اباد الفاظ دخان کا لگتا ہے کہ یہ آیت ہے تو انتظار کیجیے اس کھلے ہوئے دھوئیں کے بارے میں جب وہ آسمان لے کر کے آئے گا کھلا ہوا دھواں تو یہ جو ہے یہ کب کی بات ہے یہ کہاں کی بات ہے یہ مدینہ کی بات ہے اور جو قریش پر جو پاکہ کشی آئی تھی وہ کہاں کی بات ہے وہ مکے کی مثال مکے کی زندگی کی مثال تو یہ جو آیت ہے یہ خود اس کا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا اور وہ آیت پڑھ کر کے سنائی تھی وہ علماء نے کہا کہ یہ واقعی طور پر, یہ جیز، جیز پر دلالت کرتی ہے یہ آیت کہ یہ کس سے متعلق ہے قیامت سے قریب آنے والے دھوئیں سے اس کا تعلق ہے یعنی یہ گزری ہوئی نہیں ہے یہ گزرا ہوا دھواں نہیں ہے. اچھا کون ہے دوسرا جو قول ہے کہ یہ جو دھواں ہے ابھی تک واقع نہیں ہوا ہے ظاہر نہیں ہوا یہ قیامت کے قریب یہ واقع ہوگا قیامت کے قریب یہ واقع ہوگا یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عباس آبائے کرام اور تابعین ابن جریر قبری اور مختلف جو ہے علما اسی مسئلے کی طرف گئے ہیں اسی مسئلے کی طرف گئے ہیں اور دلیل جو ہے وہ اسے اس روایت سے کی استدلال اس کیا اور یہ واقعی جو ہے واضح طور پر یہ دلیل ہمیں اس بات پر دلارت کرتی ہے بعض علما نے کہا اس میں اس میں یہ اعتراف کی کیا بات ہے ہم جمع کر لیتے ہیں دونوں دلیلوں کو ٹھیک ہے کہہ کے کہ دھویں کی دو قسمیں ہیں دھوئیں کی دو قسمیں ایک دھواں جو پہلے ہی واقع ہو گیا ہے جو نبی کے زمانے میں واقع ہوا تھا اور وہ چھوٹی نشانی ہے اور جو ایک دھواں جو واقع ہونے والا ہے اور وہ قیامت سے پہلے واقع ہونے جس کے بارے میں حدیث رضی اللہ عنہ اور دوسرے حدیث اور دوسری جتنی بھی دلیلیں اس سلسلے میں آئی ہیں دھوئیں کا ذکر ہے وہ آخرت میں مطلب قیامت قائم ہونے سے پہلے نازل होने والا وہ ظاہر ہونے والا دھواں یہ علمانے لیکن میرے جو راج قول کے مطابق یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ جو نبی کے زمانے میں جو دھواں جیسے کیفیت آئی تھی تو حقیقی دھواں نہیں تھا وہ خیالی چیز تھی حقیقی دھواں نہیں تھا وہ کیا تھی وہ خیالی چیز تھی لیکن آیت جس چیز پر دلالت کر رہی ہے احادیت جس چیز پر دلالت کر رہی ہے وہ دھواں وہ حقیقی دھواں ہے وہ حقیقی دھواں اور وہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے ہے اور قیامت سے پہلے وہ ظاہر ہوگا اب لیکن یہ ہے کہ وہ کب ظاہر ہوگا کہ دجال سے پہلے ظاہر ہوگا یا دجال کے بعد ظاہر ہوگا یا زمین کے دھسنے سے پہلے زمین کے دھسنے کے بعد اللہ عالم اللہ کے ترجمتا اس کا رنگ کیسے ہوگا اس دھوئیں کا اس کا رنگ کیسے ہوگا یہ تمام چیزیں کس کے پاس ہے اس کا اللہ کا, اس کا اللہ کے پاس اس کا علم ہے بس اللہ عالم باز تو یہ جو ہے میرے میرا دھواں کے نکلنے کے تعلق سے نشانی ہوئی اب آئیے کہ کچھ اور بقیہ جو نشانیاں ہیں ابھی دو نشانیاں ہیں اس کو ہم یہ تین نشانیاں اس کو ہم بیان کرتے ہیں یہ ایک نشانی ہے سورج کا مغرب سے شروع ہونا اور اس کے بعد کی جو نشانی ہے جانور کا چوپائے کا نکلنا اور اس کے بعد کی جو نشانی ہے آخری نشانی آگ کا یمن سے نکلنا میں اقتصار کے حساب بولنا میں مذکرہ اور مختلف چیزیں لائق میں اسی لیے بہت سی چیزیں چھوڑ کے بھی آ گیا چونکہ ابھی وقت نہیں ہے وقت کے حساب سے ہمیں بات دو منٹ میں تو نہیں ہوگی منٹ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 ڈاکٹر اور خلاف چند چاہنے دیا چاہنے کی گولی کو ہے i'll got the